اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ارسلنا نوحاً الى ان انذر قومك من قبل ان عذابٌ علیم بے شک ہم نے لوہ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے قال يا قوم انی لکن اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے سری در سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو جلس میں جلد کن تم تلم وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میاد تک تمہیں مہلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے قال رب انی دعوت قومی عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا ج تو میرے بلانے سے انہیں بھاگنا ہی بڑھا و ان اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ تو ان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ہٹ کی اور بڑا غرور کیا پھر میں نے انہیں ایلانیہ بلایا تم ہوں پھر میں نے ان سے با اعلان بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا کم تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے رسیلی کم تم پر شراٹے کا مے بھیجے گا وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ, جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا ما لكم لا ترجون وقارا تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے وقد خلقكم حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا خور کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے کیوں کر سات آسمان بنائے ایک پر ایک وجعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا تم کم اخراجا پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور دوبارہ نکالے گا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا سبولا فجاجا کہ اس کے وسیع راستوں میں چلو کو میں نو نے ارض کی اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے ہو لیے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا اور بہت بڑا داؤں کھیلے اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو تیروی نئی بول اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایا اور تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے تو انہوں نے اللہ کے مقابل اپنا کوئی مددگار نہ پایا نوح الرب لا على الارض من الكافرين اور نو نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی نہ شکر اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اسے جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی